مجھے آپ بل کو بلین سولی سن الله سوٹی اللہ سو آپ میرے کام کرتے شام ہے کہ بے شک یہ وہ باتیں جو شریعت کی مخالف ہیں. اور بات ہے کہ شریعت کا نام لے کر دین کا نام لے کر وہ کام کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ شریعت کی مخالف ہیں. تو ذرا ان باتوں کی طرف ہم دھیان دیں اور ان باتوں کی جانکاری ہم حاصل کریں تاکہ ہم خود بھی بچ سکیں ہماری بیوی بچوں کو نہ بچا سکیں ہماری اصلاح ہو سکے ہمارے عزیز وقار اصلاح ہو سکے جن کے ذمے ڈاری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے ہماری بیوی ہمارے بچے ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور صرف ہم ہی نہیں ہمارے ساتھ ہمارے اہل و یار ہمارا عزیز وقار سب جن جماعت یہی مخصوص نہیں اور اصلاحی معاشرے کو نوان سے انشاءاللہ یہ ہمارے دوست جاری رہے گا تو آج کے دس میں چند غلطیوں کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا مقصود سب مسائل کا یہ سب غلطیوں کا ہاتھ से کوئی ممکن نہیں لیکن ہر موضوع سے ہر اسپیکٹ سے کچھ کچھ باتیں جو ہیں ان طرف میں اور ان مسائل کی تفصیل مخصوص نہیں ہے, اسے بھی یاد مجھے ہے۔ ہمیں معلوم لیکن اللہ نے ٹکرا اس لیے نصیحت تن فٹنگ مومنوں کو نفع دے دیا مومنوں کو فائدہ پہنچا کئی باتیں ایسی ہم جانتے ہیں لیکن مقصد میں ہم پڑے ہوئے اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں آتے یاد دہانی کی وجہ سے احکامات ہمارے سامنے بار بار پیش کیے جانے پر دل آمدہ آتا ہے انسان توبے کو آگے بڑھتا ہے تو ممکن ہے میری باتیں آپ کے علم میں ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کئی باتیں ایسی آپ کے سامنے آئیں جو آپ کے علم میں نہ ہوں تو مخصوص علم حاصل کرنا اور مخصوص تذکیر بھی ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم تاکہ ہم عمل کے لیے آگے بڑھ سکیں اور ان میں سے ایک اہم ترین پہلو میں نے باقی رکھا ہے جو ان شاء اللہ قلعے ہم اس موضوع پر رکھیں گے وہ ہے اذباتی زندگی میں فیملی رائف کے اندر ہماری جس کی وجہ سے آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں جس کی وجہ سے طلاق کا معاملہ پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپس میں صرف بزنس پارٹنر کے اعتبار سے لائک لوگوں کی ضرورت بغیر کسی محبتوں محبت کے بغیر کسی آپسی غرب و ضبط کے تو اس طرح کی بہت ساری زندگیاں لوگوں کی موجود ہیں ہمارے سامنے تو ان کے اندر جو اہم ترین جو غلطیاں ہیں ان کو ان کی طرف ان انشاءاللہ اگلے دس میں آپ کے سامنے رکھیں گی لیکن آج کے دس میں وہ موضوع آپ کے سامنے نہیں آئے گا اب جو بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں وہ اور ہماری اپنی انفرادی زندگی کو سامنے رکھا ہے اور ہر فرق کے جمع ہونے سے جو سوسائٹی بنتی ہے تو اس سوسائٹی کے اعتبار سے جو مسائل یا جو معاملات مخالفت میں ان چیزوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے, سامنے اپنے کی کوشش کروں گا اب آئیے من کرتے ہیں کیونکہ رات سب ہیں اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا اللہ حضور فرمائے کیونکہ ایسے وقت میں اتنا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بلیکٹ کے اندر گھس جاؤں جلد سے جلد اور یا ایک زمین کے ساتھ میں گھر کے جب موجود رہوں یہ وہ جذبات ہوتے ہیں ان ساتھوں کے اندر لیکن اللہ کے لیے اللہ کے دین لیے معاشت کے لیے اخبار نے یہ جو قربانی دی اللہ اس کو فرمائے اور جو اخبار بھی یہاں جمع ہیں جو فیملیز بھی یہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں لاکر اس سے جمع نے بھرپور فرمائے اور اس سے بہتر جگہ جو اس کی جنتیں ہیں اور جنات عدن ہیں جنت کے دوست لاکرا سب کو اس میں جمع فرمائے صرف ہمیں ہمارے والدین کو اور ہمارے عزیز و خالف کو جن جن سے ہم محبتیں رکھتے ہیں دبا <Controls> سے سب سے اہم ترین عقیدے کا اسلام کے جو حصے عقیدہ دوسرا عمل اور عقیدہ اسی چیز ہے جس کا دوسامہ ایمان یہ ایسی بات ہے کہ اس کی بنیاد پر عمل پنپتا ہے اس کی بنیاد پر امر کی بلیت ہے اگر عشیدے کی طرف خرابی ہو ایمان کے اندر خرابی ہے ایمان کے اندر خرابے تو پھر اعمال اللہ تحریر پہنچ اماد اعمال سکری ایمان کی بنیاد پر عمل اللہ کے نام پیش کرنا ہے تو سب سے پہلے ہماری اصلاح ایمان کی, کی وہ اور ہمارا تیلا دوست <coughs> اسی کے لیے وہ کوشش اسی کے لیے سب سے پہلے ہم آگے بڑھیں اخلاق تو اس اعتبار سے پہنچے گی تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم سب کو پتا ہے تقریباً جہاں جہاں جو لوگ اپنی زندگی احتساب کریں جو الحمد للہ ہم ایٹی پرسینٹ کہہ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو الحمد للہ اللہ خالا دنیا کے ساتھ دین کے لیے یہ کہوں گا کہ دنیا کو اللہ دیتے ہیں چاہے آپ یہاں بھی چاہے اپنے ملک میں بھی لیکن جس جو چیز اللہ آپ یہاں دے رہا ہے وہ یہ کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ قدیم آپ آپ تک صحیح انداز سے پہنچنے کے اللہ نے یہاں پر مسائل ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمارے ملکوں کے اندر جو مسائل آپ کے ساتھ میں موجود ہیں گلی گلی سچے گلی گلی جو اپنی باتیں جو دین کی باتوں کی شکل میں اللہ اس کی باتوں کی شکل میں کو پیش کیا جاتا ہے جس میں اللہ نام لیا جاتا ہے لیکن باتیں ان کی اپنی ہوتی ہیں منمانی باتیں ہوتی ہیں یا کی ہوتی ہیں یا اپنے مشرقوں میں ہوتی ہیں یا کہ اپنے اپنے گھر اپنے دیوں کی ہوتی ہیں تو آدمی خیر پریشان کہ بھائی بات مانو کس کی جاؤں تو کس طرف دیکھوں تو کس جماعت میں سر سکی اب یہاں اسی ششو میں انسان صحیح راستے پہ ہر چھوٹ جاتے ہیں بڑو ہے جو میں جانتا ہوں کہ ان مسائل کی وجہ سے اس طرفات کی وجہ سے انہوں نے دین کوئی خیرم جن کو چھوڑ دی مسجدوں کے خاندان بند کر دیا جب مسجد پہ جاؤں تو ان کے ہراؤ میں نہ ہلاؤ انگری ہلانے پر ایک مسئلہ نہ ہلانے پر ایک مسئلہ نہ فیضت کرنے پر ایک فتویٰ نہ کرنے پر ایک فتوا لیکن اللہ کا شکر اللہ کے بدلے اللہ نے مقام پر جمع کہ جہاں پر مسلکوں سے ہٹ کر چرکڑوں سے ہٹ کر ان کی بالوں سے ہٹ کر صرف اللہ کے روشنی میں فرمان پیش کیا جاتا ہے تو آپ خود ہی اپنے ان باتوں کو بنا دیا تاکہ ہم ہاں سچ کو حق کو صحیح انداز کو دور کر سکیں تو اسی وجہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی دنیا کے ہم ہیں اور دنیا کو ہمارا تقرر پھیلنا بہت بڑی نعمت جس کے ذریعے سے ہم نے مائی ہے جس کے ذریعے سے ہم نے ہم صحیح بات پوچھنے کے لیے ہمارے راستے کھڑے ہوئے ہیں اور آ, ان, ان, پرمائے, آ, جرے ان کے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہیں آپ کے پاس ہیں کہ جب چاہے سے آپ صحیح معلومات حاصل کر سکیں صحیح سے لے سکیں اور صحیح اسلام کا حامل کر سکیں تو لہٰذا ہمارے معاشرے کے اندر سب سے گڑبڑ والی چیز یا سب سے زیادہ مدد والی چیز سب سے عبومی جس کو بلوائے ایک عام مشکل ایک عام مصیبت جب ہمارے معاشرے میں شر نہیں سمجھا یہ مصیبت انسان غلطی کو غلطی سمجھے تو اس غلطی سے انسان باہر کبھی کرنے پر کو غلطی کو سمجھ ہے لیکن جس غلطی کو انسان نہ سمجھے بلکہ ایک اور قدم پر آگے بڑھ اس غلطی کو انسان حق سمجھنے لگا اسی کو سچ سمجھنے لگا موقع آئے پھر غلطی کو چھو سکے اس لیے کسی کو حق نہیں ہر یہ مصیبت ہمارے معاشرے کے اندر ہے شدید نہیں سمجھا جاتی بلکہ اس کو اگر آپ بتانے لگے تو آپ کو کافر پہن دیا جانا ہے الٹے پترے آپ پر لگتے گمراہی کے پتھرے آپ پر لگیں گے بہادی کے پتھرے آ کر لگیں گے کافل اور مشرق کے پتھرے آپ پر لگیں گے بدیر کے پترے آپ پر لگیں گے آپ ان کا شد کا چہرہ ان کے سامنے آپ ڈھونڈ رہے یہ ان کے لیے پتہ چاہیے تو لہٰذا ہمارے اپنے معاشرے کے اندر سب سے اہم ترین جو گمراہی جس گمرائی گرائی نہیں سمجھانا وہ ہے میرے دوست تو اس عشق کے سلسلے میں ہم ہماری جانکاری مکمل اور ہم اس سے صرف کچھ ہی نہیں بلکہ اپنے اہویال کر ہر اعجبا اس سے بچا کر رکھے تک اس لیے ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کے با نا قابل معافی جو بغیر کے انسان اگر اس گناہ پر انتقال کر جائے تو اللہ نے اس کے لیے معافی نہیں باقی جتنے گنا اللہ نے کرنا اگر کر ہم چاہیں تو معاف ہم چاہیں تو معاف کر دیں لیکن شفت کے لیے ہم نہیں چاہیں گے اس معاش یہ بھی اللہ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہے اور اللہ نے اللہ نے اجازہ. اللہ ہے اگر اللہ چاہے تو کیا استعمال نہیں کر سکتا کیا کہ اللہ نے احتیاط باہر ہو گیا کیا یہ سوال کیا جاتا کہ اللہ نے جب کرنیا اس سے وعدہ کر دیا اس کے علاوہ پڑے گا جب اپنے آپ سے وعدہ کر لیا اس بندے کو جو شپ پر جائے بغیر تو کے جائے اس کو معاف نہیں کروں گا تو پھر اس کو معافی کری نہیں مل جب اللہ معاف نہ کرے تو سب سے اہم ترین یہ شپ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کو جس گناہ کو گناہ کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی آج کے دور میں ضرورت اور جب تک آپ خود نہ سمجھیں اور جب تک آپ خود نہ سمجھیں یہ گناہ یہ کسی کے بات سے آپ اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے تو لہذا ش کے اعتبار سے ہم جن مسائل کو سمجھنا ہے اس میں تفصیل تو کے کے میں جانے سے کسی کا سلسلے میں کئی باتیں کئی مجائز ہماری ہیں ہم پہلی غلطی کے اعتبار سے اس شیخ کو ہم سمجھیں اور شکبر اور شرق, شرق کے میں ہم فرق باضوط کیا کرتے ہیں کہ ہر معاملے کو دیتے ہیں ان سب کچھ بھی کرے کہتے برتھ ڈے کرنا شک کوئی ٹہرود کر لیا برسی کر لیا کہ شک تو اب جب شرک والا مسئلہ ایک ایسا ایک خوبا لوگوں نے بنا دیا ہر معاملے کو جو ہے شیخ سے شیخ شرف ہے اور شف علاوہ چیز دینا مشکل نہیں تو اسی وجہ سے اور شف بھی شف دو طرح کا ایک وہ شف ہے جو جب انسان جب کرنے لگے یا اس طرح عقیدہ منا لے تو پھر وہ شرک اکبر ہے اس کو دین سے خارج ہوا وہ سمان ہے لیکن چونکہ وہ شہر بڑے پہ پہنچانے کا دروازہ وہ رابطہ ہے اس وجہ سے روکا گیا اور اس سے کرنے والا کام ضروری تو, تو اسی وجہ سے یہ جو جو بات سے جو باتیں سے پہلی قسم ہے جو انسان کو سکھرنے والے کو دین سے باہر کرتا ہے جیسے بہت سارے معاملات ہیں جیسے ہمارے پاس جو شدہ ہیں محلیہ اللہ کہتے ہیں ان کی ان کو ان ان سے دعائیں کرنا یا ان کو حاجت رواج سمجھنا یا ان کے قبروں پہ جا کے سبزے کرنا یا عبادت کے مراضی ماہ کرنا ان کے لیے قربانیاں کرنا جو ہمارے معاشرے کی تاہم چیز ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جلائے ایسے میں کر, کر ان باتوں کے کرنے والے کو مشکلات شا اور یہ شکا شا شاپ پر کرتے ہوئے انسان اسی طرح ان درگاہوں کے نام کے تعلیم گھنٹے جب دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر کتنی عورتیں کتنے بچے جنڈوں پر ان کی کمروں میں ان کے ہاتھوں میں یہ کڑے یہ دھاگے اس طرح کی حاصل کرتا کے نام یہ تعویزیں شرکت پر ہیں شرکت پر ہیں کیونکہ ریت اللہ کے نام کی ہاں وہ تعویذ جو صرف قرآن کی قرآن لکھا گئے یہ بھی بہت سارے لوگ مانتے یہ بھی بہت سارے لوگ مانتے جن کے اندر اللہ کے نام نہیں قرآن لکھا گئے یہ تعریفیں بھی جائز ہیں وجہ یہ کہ یہ تعریفوں کو اچھا کر محمد رسوم نے فرمایا کہ جس نے تعریف لٹکائی اس نے اللہ کے خاص اگر وہ غیر اللہ کے نام کی تعریف ہے اگر وہ کسی درگاہ سے یا جھنڈے سے کسی مدل سے ریلیٹڈ تعریف ہے تو پھر وہ شرک کے اکبر ہے اور اگر اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے صرف دعائیں ہی ہیں یا کہ صرف جو ہے اللہ کے نام ہیں یا صرف جو ہے قرآن کے آیتیں ہیں انہیں بطور تعلیم سے گیا لٹکایا گیا ہے تو اس کو وہ بھی شریعت میں منع کیا گیا اس لیے دیکھنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کیا میں تعلیف اور جو بہن تھا اس کو بھی نہیں پتا کہ اس قدر کیا اس کا عمدہ نہیں بن جاتا ہے جب تک تعلیم ہوگی میرے ساتھ مجھے کچھ نہیں ہوگا جب تک تعلیم میرے پاس ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو نقصان سے بچانے والا دفعہ دینے والا جب کا اللہ کی بات ہے تو انداز اسی <سؤال> وجہ سے چاہے قرآن کی تعبیر ہو شریعت میں جائز نہیں ہے اور اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کسی صحابی کو تعبیر دکھ کر نہیں کی اور صحابہ میں سے کسی چیز کا نہیں ہے یا اور بات اب کے بارے میں اور بلا محمد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے گھروں میں تعبیریں رکھ پائے نہیں کسی صحابی سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ بچوں, بچوں کی گھروں میں قرآن کی تعبیر رکھ پائے تاویز ہے شریعت کے کا مطلب پناہ میں دینا اللہ کی پناہ میں دینا یہ تاویز موجود ہے شریعت کے اندر اللہ کے سونے سے برائے کیا ہے ضرورتیں محافظیں پناہ میں دینے والی ضرورتیں ڈاکٹر ضرور پہ فرق مختلف <تصفح> کے ذریعے سے اپنے آپ کا اللہ دیتے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب یہ دو سورتیں نازم ہو گئی تو پھر آپ نے دور سے آرٹ چھوڑ دیا پڑھتے تھے ختم کر دیتے جسم پر بن دیتے تھے اور بچوں کو ٹوکتے تھے جو بچے نہیں پڑھ سکتے تو اذکار کے ذریعے سے ذریعے قرآن سلوک کے ذریعے سے تعویذ مطلوب ہے صبح شام کے اذکار میں اللہ ثابت ہے اور یہ پڑھنا چاہیں اور بہت سارے مسائل ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں جو نظر بند جو کرتی ہے حسر کے مسائل میں پھر موجود ہیں اس طرح جادو کے مسائل میں نئی جگہوں پر موجود ہیں ان سے بچاؤ انہیں اذکار کے انہیں تعویذوں انہی کے ذریعے نہیں یہ پڑھنے والے قرآن کی صورتیں اور پڑھ گئے شام تک مصروف کے ہر شر سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہاں کے کاش سے محفوظ رہے تینسری یہ ختم ہو جائے یہ کمپنی ابھی سپتا ہمارے بعد ہو جائے ان پر ہمارے اہتمام اچانک آنے والی آپ پڑھ رہی رکھیں گے ہمارے ایمان کی کمی اس وجہ سے ان پر اعتماد نہیں ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پکی پکی جو ہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں تو یہ پڑھنا یہ مضبوط ہے جس سے اسے ہم دور ہیں اور پھر اس سے دور ہو کر ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں بہن تو اسی طرح ان سے اور خوف ان اولیاء سے یا ان فوج بزرگوں سے مالک ان کو سمجھنا یا ان کے ذریعے سے کا بنانا بن جانے کا احتجاج رکھنا یا ان کے ذریعے سے چیز کا بگڑ جانا کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو ناراض ہو گئے تو آ کے خوف اور اسی طرح کو یہ سمجھنا جیسے عہد اوپر تھا احمد بندہ نیچے آ گیا اور احمد کے درمیان نیند کا یہ عقید جو ہمارے سوچوں کے ہمارے اپنے معاشرے موجود ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ وجود کے اندر سمجھنا کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے معاشرے تک پوچھ لیں علما ہم لوگ نہیں علماء تک کو پوچھ لیں کہ اللہ کہاں ہے تو بہت سارے علماء کا جواب کیا ہے اللہ جگہ یہ جواب یہ اللہ ہر جگہ کو کا مطلب کیا ہوا ذرا سوچا یہ کافی دیکھ مشترک بوجھتا خبر کو سلجا کرتا اس کا مطلب کیا ہوا اللہ خبر میں بھی ہے اللہ اس کے اندر بھی ہے ایک درخت کو سلجا کرتا ہے اللہ اس درخت کے اندر بھی ہے کیونکہ اللہ ہر چیز ہر جا کر جاتا ہے وقت بجور کا نظریہ اللہ کے کفر کا نظریہ نظریہ اللہ کے ساتھ توہین اللہ کے ذات اللہ کریے ساری جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہے اور آسمان کے اوپر ہے آسمان کہاں نیچے اوپر ہے ہاں یہ تو ہر آج سمجھ ہے آسمان آسمان اوپر ہے اور یہ آسمان ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا اس کے اوپر اللہ ہونا تو اللہ اعلیٰ مخلوقات کے اندر نہیں اللہ کی ذات مخلوق کے اندر نہیں ہے اللہ کی ذات اشفر ہے لیکن اللہ کا علم اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اللہ کا سننا اللہ کا باخبر ہونا اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے بندوق کے ساتھ ہونا یہ اللہ مخلوق کے ساتھ اس کی صفات کے لحاظ ذات کے لحاظ سے نہیں یہ فرق ضروری ہے یہ فرق عقیدے کا فرق اس فرق کو ہمارے ملکوں میں واضح کیا جاتا ہر وجود وجودہ وجود تعلیم دی جاتی ہے اللہ ہر جگہ وجود تعلیم دی جاتی یہ کفر کی تعلیم یہ شف کی تعلیم جو انسان کو بر بنا دیتی ہے اور انسان کو اسلام سے نکال دیتی اس طرح نور محمد کا عقیدہ عقیدہ ربی اللہ اب کے سامنے اس ربیع جو میلاد النبی بنائی جاتی میلاد کے نظر کے لوگ جو ہوتے ہیں روز کے اندر پورے محمد قاقدہ بیان کیا جاتا ہے رسول <سؤال> اللہ کنور جو ہے نور اس کے پورے مخلوقات کو پیدا کیا گیا اور اللہ اللہ کے رسول کنور یہ محمد ابو اور اصول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی علاوہ وہ بھی باتیں معمود النصف اللہ عالم ہے اور پھر میں اس بات کی بھی دیتا ہوں کہ محمد بنتے ہمارے کے دنیا بات کیا ہے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے قریب ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے اختیار کرتا زیادہ بلند مرتبہ اونچا مرتبہ اور سب سے ٹاپ لیول میں محمد اس تک نہیں پہنچ سکتا رسول بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ اللہ ہیں اسی وجہ سے محمد رسول اللہ کی ہے اس بات کا تہوار ہے کہ اللہ کے سن آف گاڈ جیسس کیا ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے کیا ہوئے پیدا کے بندے تھے ان کو بندگی سے ہٹا کر روحیت بتا دی شام लेकिन हम रोजाना सुनते हैं जो भी हम बर्दाश्त कर हम कभी मुझसे बोलते हम कभी से तो हैं। जो मुझे खुशियां मनाए क्रिसमस मेरी क्रिसमस कंग्रेचुले खुश खुश होकर देखिए सही किया था था। हमारे खुशी में हमारी ईमान नजरी जो मिश्रित होती हमें कोई एहसास नहीं होता हम उनके साथ देखे जरूरत इस बात की है कि हम इस सही बात سامنے رکھ ان کو بتائیں اگر ہم خود نہیں بتا سکتے لکھی ہیں جن کے انداز میں جن, جن لوگوں نے سمجھایا ہے ویسے لوگوں کو گائڈ کر دیں ویسے لوگوں کے دیا کو پہنچا دیں ان کے تک دے, ان کو پہنچا دیں یا وہ سائڈ ان کو بتا دیں کہ مطالعہ کر دیں یا اس کو پڑھ لیں اس کو سن لیں یا پھر اور آپ کے ذریعے سے ایک آدمی ایک آدمی بھی اگر حق پر آ جائے ایک آدمی ایک عالم تھی یہ قو نہیں یہ پوری بستی نہیں یہ پورا کرانا نہیں ایک بندہ اگر حق پر آ گیا صحیح اسلام سے قبول کر لیا سچ کو مان لیا تو اختیار کر لیا تو پھر ان شاء اللہ آپ نے نظات آپ نے نجات تریکا سے کیونکہ محمد الرسول اختیار شاد کر پایا صلی اللہ میں حق کو اپنا لے یہ وہ چیز ہے کہ تمہارے لیے کئی سو اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے اور ایک سو اونٹر ہاں ایک سو اونٹ جو اس کا مالک ہو جائے وہ اس وقت کا ملنر کئی سوچوں یہ ملنر آپ کے ملین ہیں اتنی دولت آپ کے پاس ہے لیکن چونکہ بھی دولت مل اس وقت کام بنے گا لیکن کام آنے والے to me down to حفنے لوگوں کے درمیان معاشرے میں رسوم کا دیا جاتا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو اس محفل کے اندر یا میلاد النبی کی جلسوں کے اندر جو باتیں جو عقیدے لوگوں کے ہوتے ہیں اس پر اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ خاص نے جو تعلیمات پیش کی ہیں اس کے بالکل رحانی بلکہ یہاں تک انسان بات چیزوں کے اندر شروع کو جاتا ہے کیسے میلال النبی کے اندر جو ہوتی ہیں ان کے اندر سے پہلے یہ نور محمد کے حق سے محمد الرسن پیدا ہو حصہ نہیں یہ کا حصہ نہیں یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے ان محفلوں کے دا. نمبر دو ان کے اندر جو سوال پڑھا جاتا ہے وہ ابراہیم نہیں عام ضرور نہیں بلکہ ہم سبوں کو مالوں میں تو سلام پڑھا جاتا ہے کیا نبی سلام کا اس پر دلوقت دلوقت. جس میں کیا ہے کہ آپ پیارے اسلام کو اچھا اللہ کے نبی آپ کا سلام سلام؟, سلام؟, سلام؟, سلام اور اس کے تحت جو عقیقہ کا موجود ہے, وہی ہے،, وہی ہے کہ جب یہ سلام جہاں جس مہنگی پڑھایا جاتا ہے وہاں پر رسول اللہ کو خوب اب رسول اللہ کا اللہ سلام پڑھا جائے وہاں پر تشریف لگا یعنی ہاں کے اندر یا ہی کے اندر مسجد میں حاضراضرف اللہ کے ساتھ اعتبار سے اللہ, اللہ, اللہ حاضر سے اللہ, ہے. کی علم کی سے اللہ لیکن زارد. زارد حاضر نہیں سامان سامان سامان. اور یہاں یہ امیدہ ہے کہ محمد الرسول کے ذات بھی ماہور آتے ہو جاتا ہے اس لئے اس میں دیکھو اسی بھی خانی ہوتا ہے دیکھا بھی آتا ہے محفظ اپی راست کہتا ہے کہ اسی سمجھتے کہ میں خصوصی محمد آنے والے وہ آخر تک میں نہیں آتا پراخیزت میں کیا کہ یہ آئے وہ چھنے میں یہاں نظر ہاں آپ آخر تک خوشتے رہے کہ میں کوئن آنے والے وہ آئے دیکھنے میں وہ کم ان اللہ اپنی زندگی کے اندر آپ اختیارات کرتے ہیں آپ پڑھنے جب تک تو نہیں لائے اور نہیں سن, تو تو اور جب تو شیپ نہیں آئے اور اسی طرح اور اس کیا آپ کی کیا کیا کیا آپ کی دریادگی انتقال ہو کر یہ میرے پیچھے سازش اس میں ظہر تو کیا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ شکار ہے کیا زبان رکھتے اس کو کیا آپ کسانی کی بتنے کے لیے چھوڑ دیتے خدا کی شریف عائشہ محمد لگائی جنا کے الزام لگایا اور ان میں سے کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے اور محمد اور عصمت کھڑے گئی ہمت کا آئی آئی پوچھتے ہیں کہ اللہ عائشہ اللہ کے لیے بدلا دو غلطی اور انسان تم سے ہوتی ہے اگر تم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو عائشہ ہے اللہ کے رسول میں محمد رسول اللہ خرم حرام بھی یہ پر رسول اللہ سب سے چہیتی اور وقت اللہ گھر والی <وسیقی> کا معاملہ <سلام> ہو رہی ہے یہ کیسے خبر نہیں ہے اور اس کو الاسا اس کو آس پاس کوئی جلدی میں آئسہ کروا ان سے پوچھنے کے لوگی سے پوچھتے رہے کردار کی کیسا کبھی جب نے غلط چیز نے ان ان کوئی اس بات کیا پوڑا پوڑا آنا کرتے؟ تو ایسی بات نہیں جائے جو ان کا برا آنا ثابت کر دے پھر اس کے بعد کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو عائشہ گھر والوں کے پاس پچھا. انتظار اللہ نے ایک ماہ سے یہ نہیں یہ میں خیر کا مالک نہیں ہے اگر مالک اس چیز کو دور کر دیتا بڑی کر دیتا سب سے جب تک تکلیف تھا یہ گھڑیا اللہ کی ایک ماہ کا ساتھ, ساتھ, ساتھ, ساتھ اور جب اللہ نے وہی رات فرمائی تو پھر رسول اللہ وسلم چہرہ پھر اٹھا سب سے زیادہ اچھی بات اللہ کی طرف سے ملی کہ اپنی پیاری بیوی ہماری ماں ان کی بران کو اللہ ان کو بری کر دیا پڑے گی نہیں پرانے فرنید. فورس ہوتا ہے جس کو پھیلانے کی جنگل کے ہاتھ طرف پھیلتی ہے ہر جگہ پر اسی طرح پھیل گئی اور آج دنیا کی چھپے چھپے میں ہمارے دو پار کے اندر یہ ملا دلے کی جلد سے لوگ جو موجود ہیں ادھر آپ کے لکشن کے اندر کوئی حصہ نہیں بلکہ یہ میں داخل ہیں تو لہٰذا سمجھا یہاں تک ہو سکے اور جو رہے ان تک اس کو پہنچائیں تاکہ آپ کے ذریعے سے وہ بھی بچنے والے جائیں جو بات وہ باتیں ہیں اس کا کرنے والا, شرک, والا شرک اکبر ارتقاب کرنے والا اور اس کا کرنے والا سے خارج ہو جاتا ہے بدلان کرے گلے سے کرے تو سب سے بچائے بتا رہے ہیں لو یاد ہے سب سے بچائے ہمارے جی دو عارف کو کہا ہے امام رازی بچائے حضور نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لیے توفیق لینے اپ استغفر تو بار میں میں جو کہ میں میرے سب سے میں تمہاری کمیتا سے کوئی جنت نے کہ قسم کوئی نے باپ کی قسم کوئی قاتل کہ مدينه قسم کھاتا ہے وہ کو قسم کھاتا ہے تو علی جتنی بھی قسمیں مخلوقات کی وسنت من حلف بغير الله اللہ فقد اشربا جو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے یا مخلوق کی کسی کی قسم کھائے اسے اللہ کے ساتھ شیطانی ہے شیطانی کیونکہ قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے اللہ تعالی لیکن لازم کیا ہے وہ یہ کہ آپ مخلوقات میں اللہ کی ذات کی سفار نہ کھائے تو یہ جو ہے جو انسان کی ساتھ کھانے لگتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ کون سا ہے بڑا نہیں کہ دن سے نکل گیا یہ چھوٹی قسم ہے یہ جو ہے وہ ہے چھوٹا شیو ہے جو شیو کے ازبر ہے شبر اب یہ بھی شو کے ازبر شکبر بن سکتا ہے جس کی قسم آپ کھاتے ہیں اس کو آپ ایسی کہ وہ اللہ کے کفاذ اس کے اندر موجود ہیں جیسے کوئی بڑی اپنی بڑی چیزنا ہے اگر وہ ناراض ہو جائیں تو بیماریاں پھیل جائے گھر کے اندر ایسی شخصیت کے وہ سمجھا بندے کو اللہ کی سفت دونوں میں جو ہیں وہ اللہ, اسے اور بھی کھانا اللہ کے علاوہ کبھی گناہ گناہ توبہ کرنا لازمی اسی طرح معاملات کے اندر جاب کسی آدمی پر معلومات یہ جو ہے فنا دیکھ ہے ڈائریکٹر فنا کمپنی کے جو مدیر ہیں آپ ان کے پاس اپنے پروفائل کو پیش کیا اور کہا کہ دیکھیں اگر آپ چاہیں اللہ چاہے معاملہ ہو جائے کیا کہ آپ چاہیں اور اللہ اللہ کو کہتے رکھا ہے لیکن اللہ کی شاہد اپنے بندے کی چاہت سے بگاڑ کیا اللہ کی نے بندے کو آپ نے انڈا کتاب دلا دیا چاہیے کہنا کیا چاہیے اللہ جو اللہ چاہے اور پھر ماں چاہیں یہ پھر والا وکلپ ہے یہ بندے اللہ کو نیچے کرتے ہوتا ہے دیکھیے اللہ نے کہاں تک کھائی تشریف فرما ہے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے بندے تم نے کیا کہہ دیا یہ بات تم نے کہتے, کہتے اللہ یہ کہ لہٰذا اللہ کی اوپر رکھا جائے اور اسی طرح شیو کے اکبر کی طرف لے جانے والے جتنی چیزیں ہیں جتنی پڈنڈیاں ہیں جتنے دروازے ہیں یہ بھی اسلام میں حرام ہے داخل ہو جاتی ہے رسم اللہ آپ کی سب کے لیے جو کیسیوں میں سے سب سے بہترین مصیبت یہ تھی کہ مسا کی مساجی اللہ کی نامت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر خبروں کو محبوبوں کو مسجدیں بنا لی مسجدیں مسجدیں یہاں اللہ کی باتیں ہوتی لیکن یہاں سر بات ہوتی ہمارے خبر پاس ہے مسجد میں مگر بھی سیدا مزہ تو جہاں قبریں ہیں وہاں پر مسجدوں کو بنانے سے گنجا کر نماز پڑھنے سے منع کر دیا جہاں پر قبر ہو یا تو وہاں پر مسجد ہی رہے خبر رہے مسجد بادشاہ کیونکہ جہاں پر کے لیے اور کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی راستہ نہیں جو مقبریں جہاں پر گسیلیں بنی ہوئی ہیں یہ چونکہ ان خبروں پر چلتا کرنے کے لیے راستے بچ جاتے تو اسی وجہ سے ان کو بھی منا دیا اسی طرح آپ ان خبروں پر موقف دعائیں کرتے ہیں. یہ دعا آپ ان سے نہیں کرتے ان سے نہیں کرتے آپ اللہ سے مانگتے جائے نہیں جائے بجے کی دعا کی وجہ اللہ سے اللہ سے بزرگ بزرگ ہے اللہ کی بڑی ہے کہ آپ کیسے جانے آپ وقتیا جہاں اللہ نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ کو, کو سونپ دیجیے سو وہ, وہ تو صرف وہاں پر یہ شاید دروازہ بن گیا یہ ش نہیں لیکن کا دروازہ جو قدم کو سفارشہ ہو گیا کیوں اس لیے ان کے سنیں گے اب یہاں باہر یا صدقی کے اندر کے بھی نہیں ب اب آب آپ کی بارے میں اکبر کیا وجہ ہے کہ آپ کا پیتا بن گیا اور تیسرا ان کے پاس سب کچھ ہے وہ سب کچھ دے سکتے ہیں اس گڑے اب کچھ بچائیں کیونکہ تعلق تو لہٰذا جو جانے والے جو راستے ہیں تو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ سے بچائیں اور اس سے بچے بجے یہ سما سے ہر بےراہ آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی بدت ہے یہ بڑی بدت ہے ہر پیدا اور ہر گمرا ہی کہنا چاہیے جب تک انسان تھکا ہونا چاہیے تو لہٰذا کہ یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے جو بچنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی جو ہے لفظی اعتبار سے وکاس ہے اور دینے کے بعد سے وکاس ہے لفظ اعتبار سے وکاس کیا ہے ہر نئی ज जिसके विशाल इससे पहले एरो प्लेन पहले थी एक दो सौ साल बड़े हुई ब्रेन थी एक पांच सौ साल बड़े हुए बाल थी लग्जी जमाने इसी जमानों कहते हैं क्या भाई फल मानो देते हैं طرح سے یہ بیچارے وہ ہیں جنہوں نے لفظ کے ہر زمانے کے اندر اس زمانے کے تچالی کے آج بدلتی جائے آپ اسے نہیں منتھ کا جو تعلق ہے سے. نہ کہ دنیا سے. माम प्रिट प्रिट प्रिट पे नी? अब आके कर मेरा तो कहते हैं इसके बाद براہ رات اس بات کو ذہن میں پہلے بٹھائے اور پھر یہ کچھ بھی جاتے ہیں تو شہسان کو براہ راست اور کچھ بھی ہیں تو شاید ذاتی طور پر گیارہویں شریف منائی جاتی بارہویں کا مینار بارمی کی فاطمہ بارہویں کی نیات جو دی جاتی ہے یہ بارہویں سے منائی جا ہے یہ وہ مجرب ہے مطلب رسم اللہ ثابت نہیں نظاہی اور اس کو دین سمجھا جانتی ہے تقریب سمجھا ہے اب بارمی شا شا کا جس کے ذریعے بگڑی بن جائے جس کے ذریعے سیتا یہ ہو کہ تیرے آپ کا کام بن جائے آپ مصیبتوں سے بن جائے اب یہ سے جو کی آتی ہیں یہ نظر یاد سے اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی بھی بندے کے لیے چاہے نہیں کیوں نہ ہو اگر آپ ان یادیں دے رہے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شرکت ہے تو کی ہو یا کی ہو یا بائیسویں کی فاتحہ ہو جس کی غیر اللہ کی کے لیا اللہ کے ساتھ شر بدہ مہینے شروع شد کی شرکت کرتے ہے اب ایک انسان دعوت دیا اب دعوت کیا اب کی ہے ہمارے والد کی بسی ہے تو شکل اب اب کیا مت جاؤ نہیں کافا جو ہے گایا گیا تھا آپ یہ کہیں یہ بھی جانتے کیونکہ یہ سارے سوالہ جو آپ نے جو اختیار کیا ہے یہ طریقہ اصول نہ سارے سوال مشہور ہے پڑھنے کے بعد آپ کوئی لارے سواب کر رہے ہیں کوئی ویلفیئر کا کام کرتے ہیں کسی ممتاز بندے کو کچھ پہنچا والد ہوں یا والدہ جو دنیا سے جا چکے کافی سارے سواب جو کرنا چاہیں اس کی اجازت بالی سب کی اجازت لیکن آپ نے جس طرح ایک سال کا وقت متعین کر دیا چہروں میں چالیسواں دن ماہ دسواں بیسواں چالیسواں یا چھ مئی یا برسی ایک طرح کے بہت دنوں کی تعلیم کے لحاظ سے آپ جو دعوتیں کروا رہے ہیں اور سمجھیں کہ یہ سارے سواب ہے بعض انشف... ان جو حرام. جیسے قبر کو آپ نے پکی بنا والے ساتھ انتقال ہوا وہ خبر ایسی ہوگی حرام یہ بنائی میں اللہ حکومت نے کہا تصور نہیں ہے اسلام کیا علی رضی اللہ جبہ پوچھے تو آپ نے حیاج ریاض رسدی کو بلایا کہا کہ میں تم بیت میں جس کام کے بھیج رہا ہوں کام کے لیے اللہ صلی اللہ نے مدینہ تشریف بلایا کہ مجھے آپ نے بھیجا چیزوں کے لیے آج بھی تمہیں پکی خبر دے جیسی کو مزاق ذرا سوچ کہاں کہاں گئے مزاحم برابر دے ذرا سوچ کر دیکھیں خبر نظر آئی مزاقر پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہاں پر جتنے بھی تو پکی خبر دریا تو آگے بلا ہے اور حرام ہے لیکن شر نہیں پکی خبر مانا شر نہیں لیکن شرط دریا بن ہے اس وجہ سے حرام شکا کے اندر کچھ بلتیں مخلو پسندیدہ نہیں آ دیکھیں نماز کے بعد ہمارے گھروں کے اندر الہا کیا کرتے ہیں صرف آ جائے مواد پڑھتے ہیں اور اکثر مساجد کے اندر اشتفاعی اس سے اسے اسے ہی مانتے مزید بھی مانگتی اللہ سے یہ تو دعا کرنا ہے تو دعا مانگنے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں نہ سمجھنا چاہتا اجتماعی دعا تھی لیکن شکل میں اجتماعی طور پر اب ایسی دعائیں اب امام دبار اس طریقے سے محمد رسول اللہ صاحب نے دعا نہیں مانی اور میرے دوست سب سے اہم چیز ہمارے دنوں سے وہ کیا ہے دعا کی قبولیت نماز کے بعد سے زیادہ نماز کے اختتام سے پہلے کی دعا کی زیادہ قبولیت والی اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے Such a day تصویف بھی پڑتی ہے نماز جب تک چڑھتی بھی آ رہی بچہ بھی آ رہا ہے بھائی بھی آ رہا ہے کوئی تعلق نہیں دنیا میں اللہ کے ساتھ تعلق हाँ सलाम यहां नहीं चल रही थी ठंडी हो गई अरे सलाम करने के बाद उठा के हाँ झूम के अपनी दुआई अरे बंदे नहीं شیتان یہ سا سب کے دنوں سب کے دماغ دعا مانگانے ہمارے پاس بہا آدمی کو اس نے بٹکا دیا لیکن کس نے, کس نے کروایا اب اس کو معلوم ہے کہ پوری ادر وقت ہم اور جب تم بات کردر وقت کے جب نہ مل کے تو میرے گھر میں ڈلیوری ہے آپ بات کر دے میری بچے کی شادی ہے اچھا رشتہ بات کرا دی میری ملازمت کا مسئلہ ہے ملازمت دے دے کس سے مانگ رہے ہیں کائناس کس کی زبان میں مانگ رہے ہیں زبان آپ کی ہے پیدا کر دی زبان کیا اس کو ٹریفر کی ضرورت ہے اس میں پیدا کی اس پر ہم مانتے تو برہرا حکوم دیا اور دوسرا سلام سے دعا کریں سلام سے پیش کریں پھر دیکھیں کیا مانگا ہمیں کچھ شعور نہیں ہے اس کا تو اس میں نماز میں لذت بھی نہیں تو محمد رسول اللہ نے اپنی پوری امت ہو چاہے مرد ہو چاہے عرب ہو چاہے اپنے حکم دیا دعا مانگو سجدے کے اندر اور سلام سے پہلے چوٹ چاہے دعا مانگو یہ آپ کے الفاظ بدماشی دعا یہاں پر صرف عربی شبد لگانا اور جائے <تصفح> <تصفح> والے کر بھی شر چاہے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اسمرکا یہ شو اسے کیا اس کی دعائیں محمد صدر ہے نہیں میرے تم سے ہماری سل کی کوتا ہے دربار کو سمجھیں اللہ کا تعلق حاصل کرے اور یہ دعائیں آپ اللہ سے مانیں اور پھر دیکھیں دعائیں نہیں آج ہماری شکایتیں ہیں کہ میں کب سے دعا نہیں میرا مسئلہ کب سے اللہ نے کرتا ہے اس وقت میں نہیں مان رہا جب دروازے کھلے اس نہیں جب بند ہو کھڑے ہو تو میرے دوست جن دعاؤں کو ہم اجتماعی دعا ہے اجتماعی دعا کرنا طریقہ کر رکھا ہے بولے یہ طریقہ ثابت نہیں کا پڑھنا یہ سورے پاٹیا کو پڑھنے کا روک دیا گیا بلکہ جس نماز میں سول پاٹیا نہیں پڑھی ہے نماز ہی دینا ہے شیلا نماز صرفاتے نہیں پڑتی اب ہمارے پاس وہ کیا کرتے ہیں نمازے جنازے ج... کی نماز کے اندر صرف پاتے نہیں پڑھتی جناز پڑھا دیا نماز پڑھنے اب یہاں تو سورے پاتا نماز کے سورے پاتے پڑھنا ادر نہیں دماغ میں ہزار باتیں وہیں پر بی پوری یاد نہیں آئے بچوں کے پورے مسائل نہیں آپ خاموش کرے آن. خالی جگہ تو خالی جائیے شیطان پوری طرح جیسے تو پورے بچے نماز دینا خاموش پڑے تو شکلا سر نماز کرے. سر پاٹیا پڑنے کا یہاں تک کہ یہاں تک کہ جی ماں کے, کے ساتھ تم بھیڑتے ایسی آواز نے ہم بھی پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ ہم نے یہ نہیں آپ نے فرمایا آپ کے اکثر باتیں ابھی آپ کو نہیں سمجھیں اور جو ہے جس طرح کے افواہیں جو اڑاتے ہیں ان بات کو کہنے پر ان کی طرف دھیان نہ دیں بلکہ ان, ان کی حقیقت کو سمجھائیں اور اس کے بعد ہم جو ہے منتقل مطلب ہوتے ہیں معاملہ چیزیں اور بہت ساری ہیں عبادات ہیں جو ہے فراہم اپنا پاکی کا وصول کرتی ہے تو اس کو کچھ خاص الفاظ سے نیت بڑھوائی جاتی ہے کہ میں پاکی حاصل کرتی ہوں اس جناب سے یا اس حالت سے یا حیض سے, سے الفاظ سے اس طرح کی اس طرح کے وضو کے وقت اور زبان سے نیت اللہ کے ساتھ ثابت نہ صحابت ثابت ہے نماز کے لیے ثابت ہے نہ وضو کے لیے نیت نیت اگر نہ ہو تو نہیں ہے لہٰذا کر رہے ہیں ذریعے یا آپ پارٹی حاصل کر ہیں رسوم کے ذریعے سے اگر بڑی پارٹی ہے تو اشم کے ذریعے سے اگر چھوٹی پارٹی ہے تو وضو کے ذریعے سے یا ذریعے سے یہ دل سے وہ نہیں نمبر دو وضو کے بالوں جلدی جو سو یا خاص طور پر سردیوں میں ٹھنڈیاں آئیں سردیاں آئیں تو جو ہے کوشش کی بات کی ہوتی ہے کہ جلد سب ہو جائے تو کبھی کا کنارہ سوکھا رہتا ہے کبھی کا کنارا سوکھا رہ جاتا ہے کبھی جو ہے درمیان میں جگہ نہیں ہوتا, یا خیال نہیں کرتا اور نہیں اور اس سے بڑا مسئلہ کوئی کوئی رہے گی وضول ہے جناب کا وضول ہے یا پھر چاہے وصولی نہیں ہوا جب وصولی نہیں ہوا تو پھر اپنی جگہ نامام ہیں बड़ी खुशी बहुत बड़ी परेशानी या वजूर हो आजा को बजू के अंदर कर रहा है ठीक, के कोई चाहिए ना रहे मोहम्मद शाह पाया एक के अदर, एक के अदर। आपने देखा कि कुछ हिस्सा सूखा रह गया जो सूखा उन्हें ई से चमक रहा है رہ گئی ہے مطلب ان کی مکمن نہیں ہوئی تو مسئلہ ہے نتیج ہے بڑا خطرناک بڑے ہوئے پانچ منٹ سے دس منٹ سے ہاتھ ہو رہے یہ में کیا ہے یہ شریف وزو کیسے کام جس کا نام ہے اس کا نام ہے اس کا کام کیا ہے کہ وزو میں نسخہ تو یہ وسفسان ہاتھ کو سکھے اس کو ساسے اس پاسیے کو تو درو اس طرح فرمایا کہ بیماری کے حالات میں ہے تو زیادہ زیادہ تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مرتبہ لیے یہ بھی سنت ایک مرتبہ میں اپ کا ہاتھ بھی گیا کافی نہیں لگا دو مرتبہ کافی زیادہ زیادہ تین مرتبہ اسے یاد ابو سید احمد نے بھی یہی تاریخ دی ہے یہ واسوقت تو تین سے زیادہ یہاں کے کسی کے کو سے نمبر چار جہاں تک ہو سکے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی. اب کر رہے تو, تو نل بولے پتا نہیں چلتے وضو کے لیے جب سی فرمائی اور پانی ختم ہو گیا آدھے بھی جائے جب, ہو جائے ہاں. ہوتا جب پانی نہیں پکا جب پانی بک پانی کا شراب سے منائی گیا اور اس منائی دیا. نمبر پانچ. <تصح> خلا کیا جب ہم پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد وہاں پڑھتے یا وہاں پر جب اس لوگ جو کچھ لوگ رہے کہتے ہم یہاں بھی ذکر کا کر نہیں کسی بھی حالات کے اندر ذکر کا ذکر کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے وہاں سے منع کیا <kuh> معاملہ کرنے سے پہلے ذکر کر لیں جو پڑھ لیں اور چونکہ وہ ہیڈ کوارٹر ہے ہمارے دوستی کہیں نا دوستوں کا ہیڈ کوارٹر दोस्ती कर रखी तो लिहाजा वहां पहुंचने से पहले के साथ, का, आई। ये तो दुणा दुणा तो पहले पढ़ने पहुंचकर आदाना करें और इसी तरह लोग रखे जाओ अब ऐसे प्राप्त आए پر موسا تو, تو موبائل کے اندر جو قرآن ہے اس کا حکم قرآن کا نہیں سمجھ رہے بات, بات کہ وہ اندر مسئلہ تو جو اندر جو چیز ہے اس کا حکم نہیں اظہار جب تک کہ اس کو ایکسپوز نہ کیا جب تک کہ اس کو باہر نہ کیا زیادہ موبائل کے اندر ہو یا کسی بھی ڈیوائس کے اندر ہو اگر وہ دیکھا چلے جائے تو اس میں کوئی عرض نہیں وزو کے دوران دیل. تو بعض <تصفح> لو لوگ ایسے ہیں جو مساج آیا تو اتار کے جو چپڑے وزر کی حالت میں تو پھر اگر آپ شہر میں پہلی پہلے نہیں کرتے ہیں محمد رسول اللہ اس طرح جو لوگ مزاح کرتے ہیں پر کو آپ دیکھیں گے کہ اوپر بھی کرتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کو آپ گیلا کر لیں اور سیدھے ہاتھ ہیں على آل اگر سے ہوتا مزاح کا نیچے کی طرف نہ آپ نیچے کی طرف سے جب آپ چلتے ہیں تو پیر کا حصہ یہ گندہ ہوتا ہے وہ حکومت کو دیا جاتا جہاں حکم دیا گیا آپ کو نہیں یہ بات وہ جو ناپاگی اس سے حاصل ہوا قطل لڑاتے ہیں لڑائی کرا سکتا دین میں نہیں چلے گا دین میں اللہ کا حکم چلے گا اسی طرح آخری بات میں اس معاملے میں جگہ پر دیکھا گیا جو دین سے جڑے دعا پڑا دعے چہرہ دھونے دعا کر دعا کر دو پیر دھونے دعا کر درد ہو جاتا درمیان میں کوئی دعا ثابت نہیں کسی بھی آج آپ پیروی بولیں گے تو آپ وہاں پر, پر شہادت ختم کریں بندہ وضو کرنے کے بعد طریقہ کرنے کے بعد جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے اللہ سے مانگے یا اللہ کی توا کر کیسے بنا دے پاکیزار لوگ کیسے بنا دے جو پاکیزار لوگوں کو کیا ہے کہاں جائیں گے پاکیزار لوگ اللہ کی جنت میں داخل ہوگی تو اللہ جنتوں کے دروازے کھڑ دیتا ہے اس بندے کے لیے جو کے بعد دعا ہے یہ ساتھ باقی درمیان جتنی دعائیں یہ دعائیں یہ ثابت نہیں ہے لہٰذا کسی نے ثابت نہیں ہے اسے اپنے آپ کو بچانا ہے ہم بات معاملات سے جو عام باتیں ہیں وہ ان شاء اللہ ہمارے دستیں رکھیں گے اور جگہ کے موقع ہو تو اس بات کی زندگی کی غلطیاں ہیں وہ ممکن ہومکن نہ ہو کیونکہ آگے جو باتیں خود کافی تو ان اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کے معاملات کی غلطیاں ہیں اس کے بعد اور دس ان شاء کے سامنے رکھیں گے تو ان باتوں سے ہم اپنی اس مدد سے خبر کرتے ہیں سوالات ہیں سوالات کے جو آپ آج سب سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ان اگلا جو ہمارا جڑنا ہوگا وہ جنوری کا جو آج آخری جگہ جنوری کے آخری جی جنوری جگہ ہماری جو بیٹھک ہوتی ہے جمع ہوگی اور ہمارا جو موبائل جو نہیں کرتا اللہ مطابق کرے گا جبکہ اللہ کے بنے کا ایسا نہیں ہوگا ईमान लाना लाजिमी है जो आगे पांच पर ईमान लाइनकार उन्होंने सांबा نہیں مانتا کو نہیں مانگ سب ہو گئی تو خارج سو لہٰذا ایمان میں سے کسی سے بھی کسی کا خارج کیا محترم میں بارے میں جاننا چاہتا ہوں رسول اللہ کتابیں جو بات بتائیے گا شاید موجود ہے جس میں جو ہے آپ پوچھتے ہیں جو میرا پوچھا شاسن میں جو ہے آپ نے اپنا جو وقت لگتا ہے اس کا ضرور پڑھنے پہ لگا تمہاری اور زیادہ اور زیادہ ملتا ہے تمہارے لیے دو بشاعت اس طرح کی اگر بات کرو اگر کرنے لگو تو تمہارے دو بشاعت دنیا کے دنیا کی شریف کے بارے میں جتنا زیادہ اور کہ رسول اللہ سے نہیں فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا. اگر یہ بات ہو اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول کے دور میں یا پھر دور میں آئی اور اس پر صحابہ نے, نے مخالفت نہیں کی دینے کا ح اور عليه تنقاریہ و اصفائے صحابہ یہ درس سننے کے بعد کہ اللہ نے کیا چاھا میں علی کی سنت کی و سنت کے خلفاء الراشدین کے ہادیین حفظ علیہ الابن واہد فرمایا کہ تم سنت کو قبروں اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو قبروں تو اللہ نے کہا کہ نہیں تاکہ رسومات کے لیے نہ بس کافی خلفاء راشدین کے چوں کہ اپ کے कुछ बातें ऐसी थी कि दौर में जमा हुआ और साहबा ने मुखारकत नहीं की जैसे जो है उसके बाद रमदान तुम्हारे मुखारकत नहीं की दौर में जो इस वक्त हो गया और साहबा ने उसको मुखारकत नहीं की جلد کر سکیں اتنا جلد ہو سکے تعلقات سے دنیا نے ہندوستانی دوستی ان کا دینا رکھے ہمارا دینا رکھے کو دین میں دوستی نہیں ہوگی السلام علیکم क्या اجتماعی دعا کرنا غلط ہے کہ ہر طریقہ بنا ہے جیسے ہم ہمارے پاس ہمارے لوگ نماز کے بعد اجتماعی یا فضل اور اثر اجتماعی مغری کا حصہ استماعیل یا پانچوں استعمال ہوا آج كی اب میں دعا كہ اب آپ سب ثابت یہ روٹین نہیں. سمجھ رہے بات روٹین جائے گی یہ روٹین ہمارے پاس ہمارے میں تو اتنی ثابت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بنتا نہیں جز چھوڑ دیا کبھی مطلب یہ حساب تفریح اس کا دعا کبھی بھی آپ کرنی کہیں بھی کرنی کسی کی میں کرنا دعا لیا کوئی خاص وہ شکل بنا لی کو شکل ثابت نہیں ہے تو پھر یہاں پر ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے جو اگر ثبوت نہ ہو تو چیز ہو اصل جمع کے بعد کے بعد کا اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے آگے آسان فرمائے اور رسا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں میں چلے تو نہ پھٹے گارنٹی والوں سے جسد. جسد. جسد تو یہ جس ساکر. ساکر کے کو چھپانے کا مدت کے اتحاد کے لیے رسول اللہ سب ہدایت کوئی ہدایت جس کے ذریعے مدت کے اتحاد ممکن ہے دیکھیے رسول اللہ ہدایت سے نکل کر اللہ کی ہدایتیں اللہ کی ہدایتیں موجود ہیں اور دیکھیں جب شراب کرنے والے لوگ اللہ کی ہدایت کو نہیں ماننا چاہتے اللہ کی رسم کی اللہ کے واضح کا مان واقع اللہ کی جمی بلا اللہ کی بستی کو مزدوری سے سام کو سب مل کر جمع تفرقہ تفرقوں کی طرح نہ ہو جاؤ اپنے لوگوں میں ہو گئے بہت سارے آئے تھے جس کے اللہ تعالیٰ نے اور جماعتوں میں ڈٹنے سے اللہ نے منا کیا اختلاف کی دعوت دیے جباب کی دعوت دیے لیکن جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے پورا پران دیا جائے تو ماننے کے تیار نہیں اگر کوئی شخص کیڑ سے محبت سے ایسے میں, ایسے سو ایسے میں ایسے دا دا سوچنے سے اس طرح کے حالات سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو وہاں پر آم نہیں لگائے آم جو ہے نکلنے والے مادے پر لگایا جائے اگر منی اگر ساری جگہ ہو گئی بے چارے چھپ سے निकल गया جس کا مطلب کے خارج ہونے پر خارج اس کو واچی لیکن اگر خارج ہونے والی چیز اگر شبد بڑھانے والی چیز مزید کہا گیا اس کو مزید کہا گیا جو کہا جاتا ہے اگر یہ چیز اگر رہے تو اس سے لے صرف وصول آزم آتا ہے اس کو واچی نہیں لیکن سے نکلنے پر جب آپ مطلب اس کو پوچھا گیا تھا میں فرمایا کہ سورج میں شرد شبط پوری شرکات ہوئی جائے شاند... پورے ہونے کے بعد ہم استعری کرتا ہے لیکن افسر افسر یہ ہے اس, اس کے بعد ہم مسائل جو اس میں ہمارا ٹاپک ہے جو اس جسباجی زندگی کے جو غلطیاں انشاءاللہ اس میں یہ مسائل پہ آئیں ان شاء لیکن یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد ہے کہ غسل ہو جائے پھر اس کے بعد خلاف ہو اور اگر بعض علماء کے پاس اس بات کی اجازت ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا ناپاکی ختم ہو گئی تو پھر اس سے پہلے بھی اس کی اجازت اگر ان کی حالت میں جماعت میں جامع تو کیا اس سرکار کو شمار کیا جائے گا کے تحت دو باتیں ایک ہے تتوے والا معاملہ دوسرا تفبے والا معاملہ تخبے والا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس سرکار کو جس میں آپ خون میں شامل ہوئے شمار نہ کریں اس سرکار کا یاد نہ کریں اس لیے اس میں آپ کو میں آپ کو قیاب ملا نہ جو ہے اور ختوا یہ ہے کہ جس کو رقو مل گیا اس کو مل گئی یہ خطوہ سرف سے موجود ہے اور یہاں کی جو نما کی جو موصل ہے اس کا بھی خطوہ کسی پر ہے کہ اگر کوئی انسان رقم میں شامل ہو گیا ایمان کو پہلے رقم میں ظاہر ہو گیا نہاڑی ہوتی ہے اور نہ پیجامے سے نیچے ہوتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کی پیچھے نماز پڑھنا جائز دیکھیے سب سے پہلے تو کوشش آپ نہیں کریں گے پہلی جماعت ہو مسئلہ اس سوال کی ضرورت نہیں مطلب اگر آپ داخل ہو گئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ مسئلہ اس بندے سے بڑھ رہا ہوں آپ آگے بڑھ گئے یہ بھی مسئلہ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دوسری جماعت کے پیچھے ہو گئے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ جماعت کر رہا ہے جس نہ نیچے تو نماز ہر دے کر کے پیچھے پڑ جب تک کہ جب تک کہ وہ مسلمان ہے تمین نے خیبا تمینوں کے بارے میں اچھا کمال رکھو جب تک کہ یہ نا معلوم ہو کہ وہ بندہ انفرادی طور پر آپ کو جانتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ مشرحا شد کر تب ہم چرچا کرتا ہے مانگتا ہے گیارہویں بارہ پارٹی لڈو پارٹی اب اب جو ہے یہاں پر آپ جب معلوم ہے یہ شکا عقیدہ حامل ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی آپ کی جو پڑھ رہے ہیں نیچے ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی تو جن کی بھی گاڑی نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں نماز نہیں ہوگی نماز پڑھتا ہوں کیا نماز پڑھائی داڑی سے نماز پڑھتا اس طرح پینٹ کے نیچے ہونے سے نماز کے لیے تعلق نہیں پینٹ پینٹ کا ہونا یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے نماز کے لیے خاص نہیں ہمیشہ کے لیے حرام ہونا ہے का माज तो अगर कोई इस तरह का जाएगा आप उसके पीछे पड़ लो नहीं तक आप نہ تو آپ بغیر احرام کے جائی کو سکتے کوئی حج نہیں منع کیا احرام جو حج فرمائی کہ تیری جو ہے جذبات کے لیے نکال نہیں جا رہا کام سے کوئی لازم نہیں ہے اور